کپڑے کسی کو بتا رہا ہے کہ یار یہ دیکھو کتنا وہ پاس کا یہ مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس چیز کا وہم کرتا ہے اس کے اوپر کوئی چھیڑ وغیرہ پڑ جاتی ہے کسی چیز کی گند لگ جاتا ہے اس کو تو وہ کیا ریا کاری میں آئے گا یا اس چیز کا ایک تو وہم کر رہا ہے اس چیز کا مجھے بس یہی پوچھنا تھا کہ اس کا کیا ریا کاری ہے کیا چیز ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کتنی اجازت ہے کتنا مطلب اگر دنیاوی اس میں خواہش بھی شامل ہو جائے کسی عمل میں وہ چاہے بالکل ہی ایک مذہبی معاملہ ہو یا انسان کا معاشرتی سماجی معاملہ ہو دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ قزد ریا کاری کا نہیں ہے مثال کے طور پر ٹھیک لیکن اس کے باوجود کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے ही. اور اس سے دل میں اور طبیعت میں خوشی اور انبساط پیدا ہوتا ہے ٹھیک تو یہ مضموم نہیں ہے ایک اللہ کا انعام ہے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرقیہ صلی اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تنہا تو ایک شخص آیا اور اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوشی محسوس ہوئی نماز کے دوران کہ اس نے مجھے دیکھ لیا, جیسے جیسے لیا تو کیا یہ ریاکاری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ نہیں یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے دنیا میں ایک انعام ہے اچھا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک نیکمل کر رہا ہوتا ہے قبضۂ ریا بالکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو اس سے دل میں خوشر مثاج پیدا ہوتا ہے یہ ممنوع نہیں ہے हुم. جیسے آپ نے ترجمہ قرآن کیا یقیناً آپ ایک کمرے میں کر رہے تھے اس وقت شاید آپ کو یہ اتنا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنا مقبول ہوگا اس لوگ پسند کریں گے لیکن اب اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو فکر تقاضا ہے کہ آدمی کو اچھا لگتا ہے صحیح ریا ریاکاری میں داخل نہیں ہوگا دوسرا دنیا بھی خالصتاً معاملات ہیں جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہے اس میں تو پہلے ہم نے کہا کہ اس میں اگر ریاکاری کر بھی لی جائے دکھاوے کے لیے کیا بھی جائے تو مفتی صاحب نے فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ اس میں تکبر اور اسراف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ریا اس لحاظ سے قابل مذمت نہیں ہے جیسے عبادات میں ہوتی ہے پھر تیسرا درجہ اب یہ عبادات کا آیا کہ عبادات میں تو کسی لحاظ سے شریعت نے ریا کی اجازت نہیں دیے کہ آپ ریا کارا نہ کر صحیح وہ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر ہی کرنی ہوگی ہم ہم ہاں یہ الگ بات ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ریا کے دو قسمیں بن جاتی ہیں ایک یہ کہ خال صرف اللہ کی رضا کو بالکل پس پوچھ ڈال کے لوگوں کی طرح توجہ حاصل کرنے کے لیے کرنا اور ایک ایک اس میں ملاوٹ ہونا دونوں چیزوں صحیح یہاں پر ایک مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ملو ملو ہیں رضا بات کروں سے جی رضا صاحب ہلو جی رضا صاحب فرمائیے جی میں نے تسلیم بھائی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے ویسے تو بڑے بڑے مسئلے بتائے ہوں گے لیکن میرے مسئلے کا جواب لے کر ضرور دیجیے گا اچھا مطلب کوئی بہت ہی میتھمیٹیکل سا مسئلہ ہے کیا جی اچھا ہم بات یہ کرنی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے اگر کتاب بھی آگے پہنچے نا تو ہم اسے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اسے کیا مسئلہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سارا دن ساری رات عبادت کرتے اور اکثر سے مغرب تک جب گاڑتے اور آ کے آرام کرنے لگتے تو لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تو ان کو وہ اٹھ کر بستر, بستر چھوڑ کر مسئلہ بتاتے ٹھیک ہے میں چار سال سے مفتی اکمل صاحب کے ساتھ محبت کر رہا ہوں ان کا نام لے کے میں دعائیں کر رہا ہوں لیکن ان, ان, ان کے موبائل پر میں بارہ دنوں سے فون کر رہا ہوں لیکن انہوں نے میرے ایک کال کا جواب نہیں دیا تو کیا یہ م, امام اللہ جی ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح میسیجز بھی آتے ہیں اس کو لوگ ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں بہت کچھ لکھ دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ذرا ایک انسان کی پرسنل لائف بھی کچھ ہوتی ہے اس پہ بھی غور کریں ہم نے تو اپنی حقیقت پوری زندگی وف کر دی اپنا چوبیس گھنٹے اس کے لیے یہ انہیں کا مسئلہ نہیں ہے آپ اگر ہمارے گھر والوں کے بارے معلوم کریں گے وہ بھی یہی شکوا کرتے نظر آئیں گے کہ اتنی کال کرتے ہیں آپ اٹھاتے نہیں ہیں हم. اب دیکھیں ساری ٹائم میں ہم آتے ہیں تقریباً بارہ بجے گھر سے ہمیں لازم چلنا ہوتا ہے بارہ بجے اٹھے تھوڑی سی ساری کی پھر اس کے بعد چلے پھر یہاں تھوڑی سی ساڑی کرتے ہیں پوری رات اس میں نکل جاتی ہے یہاں سے جانے کے بعد بھی نو دس بجے تک تقریباً میں میز وغیرہ چیک کرتا ہوں اور فتوا لکھتا ہوں हم. اس کے بعد میں سوتا ہوں دو تین گھنٹے کی نیند ہوتی ہے اس کے بعد پھر یا تو شام کا یہاں شریعت ہوتا ہے یا میں گھر جاتا ہوں تھوڑا گھر والوں کو ٹائم دیتا ہوں اس میں بھی قطب کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے کہ رات کو ہمیں یہاں پہ بیٹھنا ہے صحیح اور اس کے بعد افطار کرنے کے بعد پھر ہمیں سونا ہوتا ہے کیونکہ رات کے لیے یہاں پہ تیار ہو کر آنا ہے اگر فریش نہیں ہوں گے ذہنی لحاظ سے تو کیسے کام کریں گے ام. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سائلنٹ پہ موبائل رکھ کر اور پھر میں کام شروع کرتا ہوں ام. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سیکیور ٹی وی کی برکت سے ہمارا رابطہ اتنا کثیر ہو گیا ہے کہ یقین گھنٹہ موبائل رکھا ہوتا ہے سو سے زیادہ آ جاتی ہیں سوئی. اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کال میرے پاس آئیں؟ میں ایک ایک منٹ بھی ایک کال کو دوں تو دو گھنٹے تو نکل گئے حالانکہ ایک منٹ نہیں ہوتا ہر شخص تین تین چار چار پانچ پانچ سوالات لے کر آتا ہے بتائیے ہم کس طریقے سے کور کریں جو ہم اس وقت کیو ٹی وی پر ٹائم دے رہے ہیں کیا یہ وقت عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس طریقے سے وقت نکال کر آتے ہیں اور کتنا طویل وقت دیتے ہیں صحت کے بارے میں کبھی انہوں نے ہم سے کوشچن شیئر نہیں کیا ہوگا کہ آپ کی صحت کیسی ہے آپ کے ساتھ گھریلو کوئی مسائل ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک ہفتے سے بہت ہم تو فریش نظر آ. آ کر کام کرتے ہیں حقیقت نا ہم دوسروں کے دو دکھ بانٹتے ہیں اپنے دکھ بتاتے بھی نہیں ہیں تو اس میں اس قسم کے شکوے مناسب نہیں ہیں کوئی مطلب دیکھیں نا کال اٹینڈ کرنے میں مجھے کیا جائے گا میں مسئلہ ہم لوگ تو مسئلے بتانے کے لیے ہی ہے نا ہم تو ہیں مفتی میں فتوے بھی لے کر رہے بھی بتا رہا ہوں اچھا انہیں کی کال اگر ریجیکٹ کر رہے ہوں हुँ. باقی سب کے اٹینڈ کر رہا ہوں تو وہ قابل مذمت ہے اب میں ان سے بھائی سے پوچھ لیتا ہوں بتائیے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے اگر ہے تو اس تو کو سبوت پیش کر دیجئے اس لیے یہ شکوا ایک کا نہیں ہے یہ کثیر کا شکوا ہے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ میں باہر کی کال اٹینڈ کر لوں پاکستان کی چھوڑ دوں باہر سی لوگ کے مجھ سے بدزر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے آپ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں اب ہم کس طریقے اٹینڈ کریں اٹینڈ کرتا بھی ہوں لیکن سب اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو کیا معلوم کہ میں کس وقت سوتا ہوں کس وقت کھاتا ہوں کس وقت آرام کرتا ہوں کس وقت پتوے لکھ رہا ہوں انہوں نے اس ٹائم کال امام اعظم اور حنیفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جو کہ انہوں نے مثال پیش کی ہے وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام اعظم اثر کے ٹائم اٹھ کر آ کے بتا دیے کرتے تھے وہ فائل باہر سے سفر طے کر کے آتے تھے تو امام اعظم نے کوئی جواب دے دیا ہو کوئی ایک ایسا واقعہ ہوا ہو تو ہے اگر اس میں دائمی آپ کا عمل ہے تو ذرا وہ کوئی مثال پیش کر کے بتائیے صحیح, صحیح میں یہی کہوں گا رضا بھائی آپ بالکل بھی ناراض نہ ہوں اور وہ لوگ جو اور باقی سارے دیکھیے اس چیز کا مطلب اگر یہ شکو آپ کرنے لگ جائیں گے کہ ہم ہم میسج کرتے رہتے ہیں ہم کال کرتے رہتے ہیں آپ لوگ جواب نہیں دیتے تو یہ بہت تکلیف دہ ہو جائے گا تو کوشش کیجئے مطلب دیکھیے ہم لوگوں کے بھی ایک سونے کا وقت ہے ہر چیز پوری زندگی پوری دنیا سے کال جاری ہوتی ہیں تو اس لیے یہ شکایت جو ہم سب سے رہتی ہیں آپ لوگوں کو یہ شکایت نہ کیا کریں مطلب ایسے بھی مفتی صاحب کالز آتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے تسلیم بھائی صبح کون سا ناطخہ آ رہا ہے تو صبح کون سا یعنی آپ ذرا مطلب ہم لوگ بھی انسان ہیں اس لیے یہ شکوا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہم آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ وقت آپ ہم یہاں آتے ہیں پروگرام کرتے ہیں کوئی احسان نہیں ہے یقینا کوئی احسان نہیں یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے لوگ ہیں ہم آپ کے لیے کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں تو اس لیے یہ کوشش نہ کریں کہ مطلب ہر وقت اگر رابطہ نہیں ہوتا پھر کبھی کسی وقت ہو جائے گا تو اس لیے اس بات پر ناراض ہونا یہ بہت تکلیف دہ ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کے لیے ایک آپ کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں یا پروگرام کرتے ہیں اور آپ ہی اگر ان چیزوں پر ناراض ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی سی بات پر شکوا کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے اچھا مفتی صاحب سنا ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ریاکاری کے ساتھ بھی ہو تو وہ قبول ہو جاتی ہے نہیں نہیں یہ عوام میں مشہور ہوگا ایسا اچھا لیکن عبادت میں تو خیر ریا کا دخل ہونا ہی نہیں چاہیے یعنی آپ کام کر رہے ہو, یہاں تک آیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو ریاکاری کی نیت سے درود پڑے اور پھر بھی ثباب ملے ریاکاری کی نیت کرنا جائز ہی نہیں ہے اور یہ بات بھی آدھی سے مبارکہ میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے ارض کی رسول اللہ کون سے عمل میں نجات ہے نبی کریم علیہ السلام نے جواب نرشاد فرمایا کہ تُو جب عمل کر تو خالص تن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر کسی کو دکھاوے کے لیے نہ کر تو یہ حدیث میں ہمیں بتاتی ہے کہ کسی عمل میں ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے صاحب سے جی میں اور ارض کر دیتا ہوں یہ جی بالکل صحیح جواب دیا مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا یہ اصول پر ذہن میں عوام رکھ لے کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہو وہ چاہے کوئی بھی عمل ہو اگر اس میں ریاکاری کریں گے تو وہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ جتنی بھی قرآن اور حدیث میں ریاکاری کی مذمت پر آیا وہ مطلق ہیں اس میں کسی عمل کا استثنا نہیں کیا گیا اس لیے ہر عمل ایسے ہی کرنا چاہیے اور یہ عوام میں بعض اوقات یہ مشہور ہے میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگوں اس میں ترغیب کہ دور کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے سب کے جملے کہہ دیتے ہیں یہ شرح جائز نہیں ہے بالکل صحیح اگر ریاکاری کا جذبہ اپنے اندر آپ محسوس کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں مجھے ریاکاری آ رہی ہے یا دنیا کی محبت آ رہی ہے کیا ایسا خیال کیا جائے جس سے ہم اس ریاکاری کے خیال سے چھٹکارا حاصل کریں دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ اس کی اگر ضد اختیار کر لی جائے تو جو اس کی ضد ہے وہ دور ہو جائے گی اجتماعی زدین دو زدیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں صحیح تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ریا کاری کے مخالف چیز کیا ہے اس کی ضد کیا ہے وہ ہے اخلاص ہم اخلاص کے فضائل پر غور و تفکر کریں اس کے ساتھ ساتھ ریا یعنی یوں سمجھ لیجئے میں خلاصہ کرتا ہوں کہ ریا کاری اگر اپنے اندر محسوس کرے تو اس کے علاج کی دو صورتیں ہیں ایک عملی علاج اور ایک علمی لحاظ سے علاج علمی علاج اس کا یہی ہے کہ آدمی اخلاق کے فضائل پر غور کرے اور جو ریاکاری کاری کی مذمتیں قرآن و حدیث میں آئیں ان پر تفکر کرے اور یہ اپنی سوچ بنائے غور کرے کہ آج اگر تھوڑے سے عمل سے میں نے لوگوں کی تعریف کا ارادہ کر لیا اللہ تعالی کی رضا کو چھوڑ دیا نہ صرف عمل ضائع ہوگا بلکہ آج اگر عزت مل گئی تو کل برود قیامت یہی عزت ذلت میں بدل جائے گی اس طرح جب ذہنی طور پہ سوچے گا تو ہمت بڑھے گی دوسرا عمل لحاظ سے عملی لحاظ سے اس طریقے سے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو پوشیدہ طور پر نیک عمل کا عادی بنائے جیسے جو عبادات اعلانیاں ہیں وہ تو کرنی پڑیں گے جیسے نماز باجماعت پڑنا مردوں پہ واجب ہے تو ٹھیک ہے وہ تو کیا وہ الگ بات ہے لیکن دیگر بہت سارے عمال ہیں ان میں چھپا کر کرنے کی عادت بنانا شروع کرے گا اس, سے اس کا تو انشاءاللہ شاء ایک وقت آئے گا کہ نفس جو ہے وہ پھر اعلانیہ طور پر ریا طور پر عبادت کرنے سے رک جائے گا پھر اعلانیہ عبادت بھی ہوگی تو انشاءاللہ اخلاف کے ساتھ ہوگی صحیح, صحیح ناظرین ہم نے آج یہ بات کی ریاکاری کے حوالے سے تو اس میں آہ بہت اہم چیزیں سامنے آئیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ ہم کوئی بھی عمل اس طرح کا انفرادی عبادت کا جو ہمارا ایک تعلق اللہ رب العزت سے ہے ہم اس کو مخفی رکھ کر ایک بند جگہ پر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور کہا گیا کہ وہ صدقہ جو ایک ہاتھ سے دیے جائے اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو وہ ہر چیز سے طاقتور ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ مطلب اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے تو اس لیے وہ عمل جو شخص یہ خواہش کر سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا سلا جو ہے وہ دنیا میں بھی مل جائے اور دنیا کی خواہش کی جائے اور دنیا میں بھی ملے اور عزتیں بھی بہت زیادہ ملیں اور پھر کہیں یہ توقع بھی رکھی جائے کہ ہم آخرت میں بھی جناب اس کا سلا لے لیں گے تو یقیناً یہ ریا کی توقع ایک اس کی شہرت اور عزت کی توقع لوگوں کے ساتھ رکھنا یہ ریا کے زمرے میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ آتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہم خود نیک عمل کر کے اس کو غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے مفتی صاحب تکبر کیسے کہیں گے تکبر کا لفظی معنی تو ایک احساس برتری ہے اپنے اندر محسوس کرنا لیکن اس کو جب ہم مذمت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ چیز تکبر میں شمار ہوتی ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کسی بھی کمال کی وجہ سے دوسرے کو کم تر سمجھے علمی کمال ہو اس کا حسن بہتر ہو یا اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو یا اس کے پاس دیگر دنیاوی نعمتوں میں سے کوئی نعمت حاصل ہو اور اس پر وہ تقبر کر رہا ہو اس طور پر کہ وہ کہے کہ چونکہ میں زیادہ مالدار ہوں اس لیے غریب حقیر ہیں تر ہیں چونکہ میں زیادہ علم والا ہوں اس لیے یہ شخص میرے نزدیک جو ہے وہ ظاہر ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے हुँ. یا کوئی شخص جو ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حسن زیادہ ہو اور وہ اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتا ہو بدصورت جس کی شکل جو ہے وہ کچھ نامناسب ہو تو اس کو اس وجہ سے حقیر سمجھے हुँ. یہ ساری چیزیں تکبر میں شمار ہوتی ہیں صحیح. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی اعتبار سے باکمال بنایا हुँ. اور اس نے اپنے اس کمال پہ شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا دوسروں کے اوپر اس نے بڑائی کے دعوے جتانا شروع کر دیے یہ تکبر میں شمار ہوتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے قرآن و حدیث کیا کہتی ہے دیکھیں نزاکت اور تکبر میں فرق ہے نزاکت ایک الگ چیز ہے تکبر قابل مذمت ہے قرآن و حدیث میں دیکھیں شیطان کی ہم سب سے پہلے مثال لیتے ہیں کہ تقبر انتہائی بری چیز ہے اور اس نے شیطان کو تباہ و برباد کیا اللہ نے شیطان کی مذمت اس مقام پہ انہی الفاظ میں بیان فرمائی کہ ابا وستقبر وکانا من القافرین اس نے سرجے سے انکار کیا تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث میں مختصر نص کروں گا ایک یہ کیا آپ نے شاد فرمایا کہ جنت ہر متکبر پر حرام ہے اللہ حب ایک حب روایت نے شاد فرمایا کہ جو متکبرین ہوں گے دنیا میں تکبر کرنے والے ہوں گے یہ قیامت کے روز چونٹیوں کی نسل لائے جائیں گے اور لوگ اپنے قدموں سے میں روند رہے ہوں گے ایک مختصر سے یہاں پر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم سابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد شاہد فیصلہ بات جی شاہد صاحب فرمائیے اچھا تکبر کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے مثال کے طور پر مفتی صاحب سے ہم کوئی بات سنتے ہیں ڈائل آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے کل اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام جی جس بھائی مجھے ہمیں آپ کا پروگرام بہت پسند ہے بہت شکریہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں لاہور سے شہر بات کر رہی ہوں جی فرمائیے تو میری پیرنٹس کو بھی بہت پسند ہے وہ تو رات سے لے کے صبح جب تک سہری ہوتی ہے تب تک دیکھتے رہتے ہیں اچھا آپ پورا نہیں دیکھتی جی آپ پورا نہیں دیکھتی نہیں میں پورا دیکھتی ہوں ایکچولی سو جاتی ہوں بیچ میں بیچ پھر سوتی ہے اچھا تو وہ تو جب انہوں نے تحجد بھی پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی بریک کا ویٹ کرتے ہیں کہ آپ جب بریک دیں تب جا کے وہ تحجد پڑ لیں اچھا से میں نے اس حساب سے کوشچن کرنا تھا کہ اگر ہم کسی ٹریول کریں تو ایک نماز سے دوسری نماز تک تو ہم پتہ ہے ہم واپس گھر نہیں آ سکتے تو ہم کیا گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا تکبر کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی بتا رہے جی ہاں جیسے عرض کیا کہ قرآن میں بھی اس کی مذمت حدیث میں بھی ہے اور اقلی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو متکبر شخص جو ہے وہ لوگوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے اقلی لحاظ سے بھی اس کی مذمت دیکھیں کہ ہر ایک کو مطلب ڈانٹنا ڈپٹنا جھڑکنا جب شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے شخص لوگ بیزار ہو جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں چونکہ احساس کمتری بہت زیادہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک نفسیاتی طور پر ٹارچر کا ہونے لگ جاتا ہے اور پھر لوگ اس کے پاس سے بھاگتے ہیں تکبر کی کتنی اقسام کی جا سکتی ہیں مطلب کیا ہر قسم اتنی ہی مطلب شدید ہے کتنی اقسام کی جا سکتی یا تکبر ویسے تو ہر حال میں ناپسندیدہ ہے سوائے ایک صورت کے تکبر کی علماء کرام نے عام طور پر تین قسمیں لکھی ہیں ही. ایک قسم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں تکبر جیسے فرون نے کیا جیسے ابلیس نے کیا حامان نے کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں اپنی بڑھائی کا اور رب ہونے کا دعویٰ کیا حضرت ابو ہریانہ سے مروی حدیث ہے بخاری کی جس میں یہ فرمان نبی کریم علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے کہ کا کوئی اور دعویٰ کرے بڑائی کا کوئی اور دعویٰ کرے یہ غلط ہے یہ تکبر رسالت کے معاملے میں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنا حضور علیہ السلام کے فرمان کو قابل اطاعت نہ تصور کرنا اس میں زیادہ تر یہ جو ریشنلزم ہے اقلیت پسند لوگ جو اپنی عقل کو مقدم رکھتے ہیں یہ اس تکبر میں اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ وہ حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں پھر ایک قسم تکبر کی یہ ہے جو عام لوگوں میں جاتی ہے مختلف نعمتوں کے حصول کی وجہ سے کسی کو کنڈیم کرنا حقیقت سمجھنا کمتر سمجھنا مال کی بنا پر اولاد کی بنا پر تو اگر کسی شخص کے پاس دل فرض مال زیادہ موجود ہے مال کی دولت ہے تو وہ اس بنا پہ تکبر نہ کرے کیونکہ کہ اللہ تبارک و رہا کہ نزدیک ایمان کی دولت زیادہ قابل قبول ہے کسی طرح اگر کسی شخص کے پاس اگر اس کو اپنے حسن پہ ناز ہے تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ خوبصورتی سے زیادہ حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوبصیرتی پسند ہے سیرت کا با کمال ہونا کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے لہذا سامنے والا شخص اگر بظاہر آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں تو آپ یہ تصور کرو کیا پتا اس کی سیرت اس کا کردار مجھ سے اچھا ہو اور یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو بظاہر خوبصورت ہو لیکن عمل اس کے درست نہ ہو ही. تو بروز قیامت وہ اپنی بدعمالیوں کی شکل میں آئے گا کوئی کتے کی شکل میں کوئی خنزیر کی شکل میں دنیا میں چاہے کتنا حسین ہو ही. صحیح ایک کالا شامل کرتے ہیں السلام علیکم, سلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام سے راشد بہر جی راشد صاحب میرا ایک سوال ہے ही. مجھے جو وسپ سے آتے ہیں وہ اپنے یعنی کہ زبان پہ لے آؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کفر کے زمرے میں چلا جائے گا اس کے بارے میں پوچھنا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کی مہربانی یہ بتا دیں دوسرا سوال تو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج شامل کریں گے کالر سے پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے میں مسعد ال... جی جی مسعد صاحب بات کر رہے ہیں میں مسعد الاسلام بات کر رہا ہوں جناب کہاں سے جی مسعد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی. اس کو چھوڑ رہے جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہلو ہلو میں بارہا عرض کر چکا ہوں تو کہ یہ تکبر میں شامل ہوگا دوبارہ بولیے ویژن کی آواز بند کر دیجئے جی ٹی وی کی آواز تو میں نے بند کی ہوئی ہے آپ کو میری آواز کیوں نہیں آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے جی جی آپ فرمائیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو ہم اسے بتاتے ہیں تو یہ تکبر میں شامل ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا الحاظ اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ناد شامل کرتے ہیں پروگرام میں در نبی پر جب ہماری جکی ہوئی ہے جکی ہماری جکی ہوئی ہے جکی رہے گی ہمار سینے سمر چارے لگی ہوئی ہے لگی رہ گی سنر جاد لگی ہوئی ہے لگی رہے یہ نک ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی میرے لبوں پائے نبی کی لط نبی کے لطفو نبی کے لطفو کرم کی باتیں میرے لبو نبی کی ناتیں نبی کے لطفو کرم کی باتیں ان کے کرم سے یہ بات میری بنی ہوئی ہے بنی رہے گی نبی پر جب ہماری جکی ہوئی ہے جکی رہے گی در پر بڑا سخی ہے وہ غریب پرور چنور سکیوں نبی کے در پر بڑا سخی ہے وہ غریب پرور مدین والے دھوم کر کر مچی ہوئی ہے مچی رہیں گے مدین کر کر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی در نبی پر ہماری ہوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جی محمد اقبال بول رہا ہوں جی اقبال صاحب فرمائیے جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میری عمر تقریباً پچاس سال ہے اچھا تو جب میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھے ایک آدمی کے پیسے ملے تھے اچھا تو اب وہ, وہ پیسے میں واپس کروں اس وقت تو میں بچپن میں نہیں دے سکا ہوں ہم ہم تو اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میرے دمے مطلب اس کے پیسے ہیں اللہ تو میں احب احب احب اب وہ پیسے کس حساب سے دوں اور مطلب کس رات دوں مہربانی کر کے بتا دیں باد بہت آپ بہ سلام پیش کرتا ہوں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تازیل خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری طائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم آس... السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جی کامران صاحب کیا کہیے گا سب کو بڑا السلام علیکم وعلیکم السلام, والیکم السلام. والیکم السلام. والیکم. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ لوگ جو جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے جو, جن, جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے हुँ. وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے <laughs> یہ بھی تکبر میں بات آ جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بہن جب ایک دوسرے کی جمد کرتے ہیں हुँ. تو بعد میں وہ ایک دوسرے کو جتلاتے جت ہیں جی یہ کیا ہم نے یہ کیا हुँ. آیا یہ بھی تک تکبر ہو جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے بھائی بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب اس بحث کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو تکبر کی کیا مطلب علامات کیا ہوں گی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص تکبر کر رہا ہے تو ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ بھی تکبر ہوگا یہ بھی تکبر ہوگا تو اگر ہم اس بحث میں اس کو شامل کر لیں کہ تکبر کیسے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شخص تکبر کر رہا ہے جی دیکھیں جیسے تعریف فطح صاحب نے ارشاد فرمائی کہ تکبر کا مطلب ہے اب کسی بھی خوبی اور کمال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے مقابلے میں کسی کو حقیر و کم تر تصور کرنا یہ ہے تکبر تو اب کسی بھی لحاظ سے اسی بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہم کسی محفل میں گئے اور اب آدمی سوچتا ہے سلام میں نہیں کروں گا یہ لوگ مجھے سلام کریں میں اس قابلوں کو مجھے سلام کیا جائے میں ان کے لیے سلام کیوں کروں صحیح. تو یہ تکبر کی علامت ہے کس ٹائم ان کو حقیق سمجھ رہا ہے یہ آرزو کرنا کہ میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں جی ہاں میں جاتا ہوں میں جاؤں تو کھڑے ہو جائیں اور کوئی دوسرا ہے تو استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوں کہ میں کیوں کھڑا ہوں یہ تقبر کی علامت ہے صحیح. ایک علامت یہ بیان کی گئی وہ تکبر جب کلام کرے گا تو ہر وقت جھڑک کے کلام کرے گا ڈانٹے گا ڈپٹے گا سخت لیجے میں کلام کرے گا نرم بات بھی سمجھانا چاہے گا تو سختی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے گا ही. بڑے کا ادب نہیں کرے گا ماں باپ کے ساتھ بھی گفتگو یاد کرے گا کسی کمال کمالو خوبی کی بنا پر ہم سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں صحیح تقوی کے حوالے سے تقوا جب مطلب کسی نیکی پر غرور کرنا کسی نیکی پر تقوا کرنا کل بھی ہم بات کر رہے تھے اس موضوع کے حوالے سے ایک حصہ آیا تھا جو ہم نے اس پر بات کی تھی کسی نیکی پر اور تقوے پر تکبر کرنا یہ بڑا تکلیف پہ ہو جاتا ہے جی ہاں بالکل تکبر تو آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز میں ہوتا ہے جس کے پاس مال ہے جس کے پاس علم ہے یا جو عبادت زیادہ کرتا ہے تو اس کو اپنی عبادت پہ جی ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کم عبادت کرتے اور میں زیادہ عابد و زاہد ہوں تو اس بات کا احساس اس میں جو احساس سے برتری پیدا ہوتا ہے یہ بھی تکبر میں ہی شمار کیا جاتا ہے صحیح. پھر اسی طرح متقبرین کا آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر معاملے میں مطلب اپنے آپ کو نمایاں اپنے آپ کو مقدم پیش کرنا چاہتے ہیں صحیح. اس میں خصوصی طور پہ قرآن حکیم میں جہاں کنڈیم کیا ان کے کی چال چلن کو ही. اس سے ان کی پوری زندگی آ جاتی ہے ही. کہ متقبرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ زمین پہ اکڑ کے مت چل ही. تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا اور نہ ات, اتنا اترا کہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا <laughs> تو قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اپنے نیک بندوں کی جب صفت بیان کی تو فرمایا وزینہ یمشونا عل ارد ہونا تو وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی توازوں کے ساتھ انکساری کے, کے ساتھ ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے جا تو یہ آپ دیکھیں گے معاشرے میں بھی کہ لوگوں کے اندر کسی اعتبار سے کوئی نعمت ہوتی ہے خوبی ہوتی ہے تو اس کا اظہار وہ اپنے رویے سے اپنے سلوک سے کرتے ہیں تکبر سے چلتے ہیں سینہ تان کے چلتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں گفتگو میں لہجہ سخت ہوتا ہے بار بار ڈانٹنا جھڑکنا یہ چیزیں متقبرین کے اندر پائی ہی جاتی ہیں ایک شامل کرتے ہیں. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں نے لاسٹ ٹائم بھی لاسٹ رمضان میں بھی آپ ہی سے بات ہوئی تھی ماشاءاللہ اور اب بھی اور وہی آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے بڑی ماشاء اللہ آپ کی پرسنالٹی انداز ہر لحاظ سے ماشاءاللہ اللہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت شکریہ اور صاحبان کو بھی سلام مفتی احمد صاحب کو بھی ان کا سمجھانے بولنے کا بہت اچھا اور خوبصورت طریقہ ہے آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے سر اگر تکبر کی کوئی آسان سی ڈیفینیشن اس طرح کی کہ مطلب ہر ہر ایک کسی معاملے میں سمجھ آ جائے گا اور خاص طور پہ سلام اور آپ کی صحت کی ماشاءاللہ بہت اچھی لوک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ مفتی صاحب سوالات کافی اکٹھے ہو گئے ہیں ایک تو یہ پوچھا تھا کہ اگر صحت مند مسلمان نماز پڑھے کیا فائدے حاصل ہوں گے نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہوں گے غیرمن یہ احادیث کی روشنی میں مذمت اور فائدے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو فائد فوائد تو بہت سارے ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ خاص قرب کا درجہ پا لیتا ہے جو اس عبادت کے علاوہ کسی اور سے حاصل نہیں ہوتا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و کا فرمان ہے کہ اگر نمازی یہ بات جان لے کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں تو ہمیشہ وہاں کھڑا رہنا ہی پسند کرے گا اور مذمت کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی اور جہنم کی وعید اس پہ بیان فرمائی اس میں توجہ طلب یہ سے پاک بہت ہی زیادہ ہے کہ سرکار نے شاخ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نمازیں قضا کیں تو اس کا حشر بروز قیامت فرعون حامان اور ابئی بن خلف کے ساتھ ہوگا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا حامان اس کا وزیر تھا جب چراؤن نے ایمان لانے کا ارادہ کیا تو حامان نے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ اجتموص علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جاؤ گے تو تمہاری بادشاہ ختم ہو جائے گی تم زلیل ہو جاؤ گے <Đây> تو اس کے بہکانے پر دوبارہ کفر کی طرف مائل ہوا تھا اور ابئی بن خلف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا گستاخ تھا یہ جی گستاخ رسول تھا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بے نمازی ہوگا ماض اللہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے بے نمازی کو لیکن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان برما کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیا سلام الحمد الحمدللہ کون سا صاحب بات کرو کر رہے ہیں جی بھائی کیسے تشریح سوال میرا یہ سات سے بہتری تو حرام ہے تو آتی ہے مایوسی اور احساس کمٹری اور دوسرا میرا سوال یہ کہ جو فقیر جو روڈوں پہ آ کے مانگتے ہیں جن کا پیشہ بن چکا ہے مانگنا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور جو لوگ ان کو دودکارتے ہیں مرا بلا کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا صاحب ایک یہ سوال کیا تھا کہ یہ مفتی صاحب جیسے شاد فرمایا بعد آدمی پوچھتے ہیں جی یہ کپڑا یہ جدھر ناپاک تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے ریا کاران کہ لوگ کہیں گے جی بڑے متقبی پر ہیں تو اگر کوئی شخص وہم کرتا اس کو وہمی ہے تو کیا یہ ریاکاری میں داخل ہوگا تو چونکہ وہاں پر وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے یا کسی کو متاثر کرنے کا قصد نہیں کر رہا ایک وہمی آدمی ضرور ہے جس کو ریاکاری کے تحت لے کر نہیں آئیں گے صحیح ایک مختصر سروقفا گے یہاں پر وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ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 اور ایک میں مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ سن لیں تو مہربانی ہوگی کوئی دوائی بتانا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں دوائی نہیں پروگرام کے حوالے سے ایک مشورہ دینا چاہ رہے اچھا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے اگر ہمیں ہمارے کچھ کہہ تھے کہ ہم تو ریاکاری کا شکار نہیں جاتے کیونکہ ہمیں ہمیں کیا بتاؤ اس کے دل میں کیا ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا وہ خود دکھانے کے لیے جا رہے ہیں صحیح ہے مشورہ یہ ہے کہ آپ کے ٹائٹل میں جو گمبد حضرت بڑے ادب کے ساتھ میں کہ ہم وہ اب گومتا ہوا سچیدہ ہوتا ہے اور ساتھ الفاظ سامنے آتے ہیں ہی ہماری ہی کیا جو ہم گمد حضرت کو تفیر کو بے شک گمائے اچھا چلے آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا جی اوتی صاحب یہ ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہو نماز کا وقت آ جائے تو کیا کیا جائے عورتوں کے لیے مسئلہ ہے ہی ہی تو اگر تو لانگ کسی روٹ پہ جا رہے ہیں جیسے تو اس میں تو مسئلہ ہے بعض وقت گاڑی والے روکتے نہیں ہیں بعض افط روک بھی دیتے ہوئے اسٹاف قریب آ رہا ہو تو اتر کے ہی پہ نماز ادا کرنی ہوگی لیکن اگر یہ امید ہے قوی کہ نماز کا وقت نکل جائے گا اور قریب کو اسٹاف نہیں ہے تو چلتی گاڑی میں سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سی بھی نماز ہو سکتی ہے لیں اگر کار میں سفر کریں جہاز کا بھی یہ حکم ہے جہاز کا بھی حکم ہوتا ہے بعض وقت جہاز میں جگہ بھی ہوتی ہے پیچھے جا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وہاں جگہ نہیں مل رہی بالفس کسی وجہ سے تو اس سیٹ پر بیٹھ کے بالکل نماز ہماری ایک ہماری ایئر لائن ہے وہ تو بہت ہی زیادہ پنگا کرتی وہ تو نہیں کرنے دیتی ہاں کوئی اس قسم کی اگر مطلب فطرہ فساد کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو پھر بیٹھ کے بھی نماز ہو جائے گی شریعت نے ہر چیز کا پڑھنے دیتے ہیں جی کئی دفعہ خاص طور پہ جو شام کی جو لاہور کی فلائٹ سے سات بجے کی یا بالکل مغرب وقت میں تو بہت تکلیف دے معاملہ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں کبھی پڑھنے دیتے ہیں کبھی نہیں پڑھنے دیتے جی ہاں اگر نہ پڑھنے دے رہے ہوں تو پھر جھگڑا نہ کیا جائے بلکہ پھر شرح رعایت سے فائدہ اٹھا کے بیٹھ کے نماز ایک کالا شامل کرتے ہیں अगर अगर के के है है। السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی کون صافر کہاں سے بات کر رہے ہیں انڈیا سے بول رہے ہیں جی جی فرمائیے جی فرمائیے اللہ کون سے عمل میں ریا کو پسند کرتا ہے اچھا ہلو جی جی فرمائیے ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کون سے عمل میں ریا کو پسند کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا اپنے انڈیا سے کال کیجیے مفتی صاحب ایک بھائی نے کہا کہ مجھے ایسے اصل سے آتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ زبان پہ لانا یہ کفر ہے تو اس کا کیا شریک حکم ہوگا اس میں ایک مختصر سے حدیث سرچ کرتا ہوں کہ صاحب کرام ارم علم کے بارگاہ وسلم کے بارگاہ حاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہمیں ایسے وسفت سے آتے ہیں کہ ان کے آنے سے بہتر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی ایسے وسوہ سے آتے ہیں کیا کہ جی ہاں فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے اچھا وسفت سے وہیں پر آئیں گے جہاں ایمان ہوگا جہاں ایمان, ایمان ہے ہی نہیں تو شیطان کو وسط سے ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے صحیح تو وسفت کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جیسی وسفا آئے کم از کم بارہ دفعہ درشیہ پڑھ لیں صحیح ان شاء اللہ کچھ حرکے بعد نجات ملے گی صحیح کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں نثار بول رہا لندن سے جی نثار صاحب اخرکی صاحب سے بات کر رہی ہیں پلیز کس سے بات کرنی ہے اخر کشی صاحب سے اچھا کیجیے جی جی ہلو جی جی السلام علیکم بندن سے جی وعلیکم السلام جناب بہت مزہ آیا آپ کی نام سن کر اچھا جی مہربانی بہت مزہ آیا بہت خوشی ہوئی جی مہربانی خیر مبارک جی آپ کو بھی رمضان آپ کو بھی رمضان مبارک مبارک بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ سی ایم یہ کہتے ہیں کوئی نماز پڑھنے ہم جا رہے ہو نماز پڑھنے میں کوئی پوچھے کہ جہاں آپ کہاں جا رہے ہیں تو کیا یہ نماز کا بتانا تکبر میں شامل ہوگا تو تکبر کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ تکبر کا مطلب تو کسی وصف خوبی کی بنا پر اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر تصور کرنے کا نام ہے ہاں ریا کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سنانے کے لیے عمل کرے لیکن ایسی صورت میں چھپانا نہیں چاہیے بعضوں کا چھپانے میں ریا ہوتی ہے آپ نے روزہ رکھا ہے وہ جی بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دھیرے دھیرے میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اچھا ان کو پتہ چل جائے کہ میں تحجد پڑھتا ہوں یا روزہ رکھتا ہوں یا صحیح نماز صحیح پڑھتا ہوں اس کی ترقی ہوتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہاں بتانے میں حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا کوئی ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ ریا کو پسند کرتا ہو ریا کا جو شرعی معنی ہم نے بیان کیا اس لحاظ سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو ریا کاری کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے صحیح ہاں اعلانیہ کرنے میں اور ریا میں فرق ہے اعلانیہ بعضوقات ایسا ہوتا ہے جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نفل صدقہ ترغیب دینا یا کوئی نیک عمل ترغیب کرنا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر دین کے طرف مائل ہوں اس کو اعلانیہ کرنے میں حرج نہیں ہے ریا کارانہ کرنا تو ہر لحاظ سے قابل مذمت ہی ہوگا صحیح ایک عورت شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام تسلیم بھائی جی حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے تسلیم بھائی جب انسان چھوڑو یا کرمضان کے اندر ہی ہی وہ سیدھا میں جائے گا یا اس کا ساتھ عید کے بعد ہوگا اچھا دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اپنا تا تک برباد سے پھول لانا قبر پر ڈالنا جائز ہے کہ نہ جائز ٹھیک ہے اور بہت شکریہ کال کرنے کا جی صاحب ایک بھائی نے کہا میں نے بچپن میں کسی آدمی کو جو پیسے ملے تھے اب میں شرمندہ ہوں اور بہت ہی نفیس کال تھی ابھی اچھا جی ہاں احساس ہو جانا بہت پیاری چیز ہے اس میں شرح حکم یہ ہوتا ہے اگر آپ کو مالک معلوم ہے تو آپ موجودہ حساب سے ہی پیسے دیں گے بس پچاس تو اس ٹائم ملے تھے تو اب یہ پچاس ہی دیں گے سوئی. یہ نہیں کہ 50 پچاس کی مالیت سو کے برابر ہو گئی ہے بالفض تو ہم سو روپے دیں پچاس روپے آپ دیں گے اور بل فرق اگر وہ شخص نہیں رہا اس کے وہ معلوم ہے تو ان کے حوالے کریں سوئی. یہ دونوں ہی معلوم نہیں تو ان نامعلوم مالک کی طرف سے اس, اس پیسے کو صدقہ کر دیں کسی غریب کو دے دیں مسجد میں لگا دیں تو ان شاء ذمہ ہو جائیں گے سوئی. یہ کہتے ہیں کہ پیسہ آتا ہے تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا آدمی تو یہ تکبر میں داخل ہوتا ہے کہ واقعی وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تکبر انتوئی واقعی یہ کہتے ہیں کہ بعض کے بھائی بہن جو ہے احسان جتاتے ہیں ایک دوسرے کو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا, کیا؟ یہ تکبر میں شامل ہے تو یہ تکبر میں نہیں ہے یہ احسان جتانے میں آتا ہے اور है. اللہ تعالی نے بل منی وزا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور سامنے والے کو ازیت پہنچا کر ضائع مت کرو یہ انتہائی مضمون فعل ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے بعد میں اس کو جتانا اور ٹارچر کرنا یہ قتل غیر مناسب ہے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم <coughs> السلام علیکم, علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں شاہدیل بات کر رہا ہوں جی شاہد صاحب فرمائیے سر ایسا ہے کیا نام ہے یہ آپ کا ہم پروگرام دیکھ رہے تھے رات دو بجے کے بعد جی جی تو بعض بار نیند سے اٹھتے ہیں ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے نیند سے اٹھتے ہیں اور میرا مطلب ہے لیٹ کے ہی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اچھا کیا یہ مناسب ہے یا بیٹھ کے دیکھنا چاہیے آپ کا پروگرام <laughs> آ, یہ اور ایک دوسرا میرا سوال ہے ابھی ایک بھائی نے مفتی صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ میں نے بارہ دفعہ ٹیلی فون کے کال کی ہے انہوں نے نئی کال ریسیو کی تو میں مفتی صاحب سے معذرت چاہتا ہوں میں اس کی طرف سے مفتی صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے اور آپ اس وقت جو تبلیغ کر رہے ہیں یہ دنیا میں کوئی بھی چینل نہیں کر رہا آپ کی محبت آپ کی نواز ٹھیک ہے سر بہت مہربانی بڑی نواز مفتی अल... صاحب معذرت کی بھائی کو ضرورت نہیں نہ میں ان سے کوئی ناراض ہوں हाँ. ہم ان نبی کے امتی ہیں جنہوں نے تیرہ سال تک کفار کی شدید مشقت کو برداشت کرنے کے باوجود ان کے لیے دعائیں کی ہیں تو ہم تو دعا ہی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے لیکن یہ سمجھانا اس لیے مقصود تھا کہ بدگمان گمان نہ ہو اس میں بھی انہیں کا نقصان ہے صحیح. باقی سب ہمارے پیارے الحمد ایک بھائی نے کہا پوچھا کہ یہ دربار سے یعنی مزار سے پھول لا کر قبر پر چڑھانا کی شرعی حیثیت کیا ہے हم. تو قبر پر پھول چڑھانے کو تو فقاہ اعظام نے مستحب دیا کہ جب تک پتیاں تر رہیں گی وہ تصب کرتے رہیں گی اور اس سے مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے اور اگر ان پتیوں کو کسی مزار کا قرب بھی حاصل ہو جائے تو چونکہ صاحب مزار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے اور مقبول بندوں پہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کو نزول ہوتا ہے تو لہٰذا وہ پتیاں بھی یقیناً متبرک ہیں تو مزید برکت کی امید ہے اس میں شرن کو حرج نظر نہیں آتا بھائی نے کہا لیٹ کے پروگرام دیکھیں یا بیٹھ کے دیکھیں سے بھی معلوم ہوا کہ اٹھتے ہی مطلب لوگ بس وہ چادر لے کے فوراً جو ہے وہ لگاتے ہیں لگے ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے جہاں نقل موجود ہوگی تو وہاں پہ ہم نقل کا سہارا لیں گے اور جہاں نقل موجود نہیں وہاں عقل کا سہارا ہوگا یہاں نقل یہ فکہ نے فرمایا کہ خصوصا جو سوالات کے مسائل, مسائل کے پروگرام ہوتے ہیں हم. ان کو لیٹ کر نہ دیکھا جائے صحیح. کیونکہ لیٹنے سے ذہن پہ غرود کی ستاری ہوتی ہے اور پھر جائز ناجائز اور ناجائز جائز سنائی دیتا ہے صحیح. اس کے لیے کو چمن ہو کے سننا ضروری ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کے ٹیک لگا کر پھر دیکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے صحیح. بھائی نے کہا جو رمضان میں فوت ہو جائے ہوں تو کیا